ہماری شادی بہن نے یہ جو سوال کیا تو مسئلہ تو یہی ہے کہ جو فرائض ادا نہیں کرتا اس کے نوافل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ایک آدمی زکاعت نہ دے اور صدقہ دے ایک آدمی فرض نواز نہ پڑے اور نظری نمازیں پڑے تو یہ کوئی ذہن میں سوال یا عمل جو ہے جچتا نہیں ہے یقیناً پہلے فرائض ہیں بعد میں نوافل ہیں نقل نہ بھی پڑے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن فرائض نہ تو آدمی گناگار ہوگا نظروں کا منکر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن فرائض کا منکر کافی ہو جاتا ہے تو اس لیے میری بہن یہ مسئلہ جس نے بتایا آج بالکل صحیح بتایا پہلے فرائض اس کے بعد نوافل فرائض نہیں ہے تو نسلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسرا سوال کیا تھا ہاں زکات تو دوسرا سوال تھا آپ کا زکات کے بارے میں تو زکات میری بہن زکاط کا کوئی مہینہ نہیں ہر سال جب آپ نے زکاط دی آئندہ سال اسی دن آپ پر پھر زکاط دینی ضروری ہوگی ساڑھے سات تولے سونا یا باون تولے چاندی یا ان کے برابر رقم ہو جائے تو اس پر زکاط فرض ہو جاتی ہے اور جب وہ مسئلہ فرض کریں آآ آج شبان ہے تو شبان کی جس طریق کو آپ کے پاس اتنی دہلت یا اتنا سونا آ گیا آئندہ سال اسی دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی رجب میں آیا رجب میں فرض ہوگی ربیع لوشی میں آیا ربیع لوشی میں ہوگی زکاہد میں آیا زکاہت میں ہو جائے گی زکات کا کوئی مہینہ عدہ علیحدہ ہے بعض لوگوں نے اس لیے کہ رمضان سی میں ایک عمل کا سواب جو ہے وہ ستر امر کے برابر ملتا ہے نفل کا سواب جو ہے فرض کے برابر ملتا ہے تو اس لیے اپنی وکاس کو اس طریقے سے شری طریقے سے وہ رمضان سی میں لے گئے کہ مثلاً ربیع ربر کو نکالی آگے چھ ماہ ہوئے تو ایڈوانس چھ ماہ کی دے انہوں نے کر کے وہ یعنی دے دی رمضان میں اندہ سال پھر رمضان میں وہ لے آئے تو اس طریقے سے یا چھ مہینے کی دے دی اور چھ مہینے کے بعد جب رمضان میں اس طریقے سے کہلا کر کے آگے سے یا پیچھے کے رمضان میں لے جائیں تاکہ رمضان میں زیادہ سواگ ہو تو ان کی نیت کیونکہ ٹھیک ہے ان کو اس کی نیت کا خواب ملے گا تو ویسے اس کا کوئی خاص مہینہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے ہاں جی میری بہن اگر کوئی سوال ہے تو پلیز آپ پشید لائیں